غزوہ بنی نذیر ربیع الاول چار ہجری عمر بن امیہ بن زمری جب بیر معونا سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں بنی عامر کے دو مشرک ساتھ ہو لیے مقام قنات میں نے پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عمر بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل نے ستر مسلمان شہید کیے ہیں سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے فاضگی کا انتقام اور بدلہ لے لوں اس لیے ان دونوں کو قتل کر ڈالا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد اور پیمان تھا مگر عمر بن عمیہ کو اس کی خبر نہ تھی مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا ان سے تو ہمارا عہد اور پیمان تھا ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فرمائی بنی نظیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے اس لیے عزروِ معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو بنی نذیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد دینے کی غرض سے بن و نذیر کے پاس تشریف لے گئے ابو بکر اور عمر اور عثمان زبیر طلحہ عبد الرحمن بن عوف صاد بن مواز اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے آپ جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے بنو نذیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خون بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ نصیب دشمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر مر جائیں سلام بن مشکم نے کہا ایسا ہرگز نہ کرو خدا کی قسم اس کا رب اس کو خبر کر دے گا نیز یہ بدعہدی ہے چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جبریل امین وہی لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ان کے مشورے سے مطلع کر دیا آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے اور آپ وہاں سے اس طرح اٹھے جیسا کہ کوئی ضرورت کے لیے اٹھتا ہو اور صحابہ وہیں بیٹھے رہے یہود کو جب آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے یونانہ بن حویرہ یہودی نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ محمد کیوں اٹھ کر چلے گئے خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے آپ نے یہود کی غداری سے مطلع فرمایا اور بن و پر حملہ کرنے کا حکم دیا عبداللہ بن ام مختوم کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر بنو و کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا بنو نذیر نے اپنے قلوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے کچھ تو ان کو اپنے مضبوط اور مستحکم قلوں پر گھمنڈ تھا اور پھر عبداللہ بن اوبی اور منافقین کے اس پیام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مغرور بنا دیا لیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اس کے علاوہ بنو نظیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیام بھیجا کہ آپ تین آدمی اپنے ہمراہ لائیں ہمارے تین عالم آپ سے گفتگو کریں گے اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے اور اندرونی طور پر ان عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں مگر آپ کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہو گیا قرضیے کے بن و نذیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دیا اور پندرہ روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا بالآخر خائب و خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے مدینہ خالی کر دو اہل و عیال بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ با استثناء سامان حرب جس جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے یہودیوں نے مال کی حرص اور تمام مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لیے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لاد کر لے گئے اور مدینہ سے جلاوطن ہوئے اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض شام چلے گئے اور ان کے سردار ہوئی بن اختب اور کینانا بن ربی اور سلام ابن ابالحقیق بھی انہیں لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال و اسباب کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو اگرچہ انصار اپنے اخلاص و ایثار کی بنا پر اس بار کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا حمد و ثناء کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ سلوک اور احسان کیا تھا اس کو سراہا اور بعد بادزاں یہ ارشاد فرمایا اے گرو ہے انصار اگر چاہو تو میں اموال بنی نظیر کو تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں اور اگر چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیں سات بن عبادہ اور سات بن محاذ سرداران انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہایت طب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہیں اور کھانے اور پینے میں ہمارے شریک رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسرور ہوئے اور یہ دعا دی اے اللہ انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال مہاجرین پر تقسیم فرما دیا انصار میں صرف ابو دجانہ اور سہلب نے حنیف کو بوجہ تنگدستی کے اس میں سے حصہ عطا فرمایا اس قصبے میں بنو نظیر میں سے صرف دو شخص مسلمان ہوئے جامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مال و اسباب سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا اپنی املاک پر قابض رہے اور سورہ حشر اسی غزبے میں نازل ہوئی جس کو عبداللہ بن عباس سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے اس صورت میں حق تعالی نے مال فی کے احکام اور مصارف بیان فرمائے تحریم خمر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم اسی غزوے میں نازل ہوا غزوہ ذات الرقا جماعت الاء چار ہجری غزوہ بنو نظیر کے بعد ربیع الاول سے لے کر شروع جماعۃ الا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں مقیم رہے شروع جمع الاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی محارب اور بنی سالبہ آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں آپ چار سو صحابہ کی جمعیت امراہ لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے جب آپ نجد پہنچے تو کچھ لوگ قبیلہ غطفان کے ملے مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سلاۃ الخوف پڑھائی ابن صاحب کہتے ہیں کہ ذات الرّہ ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزبے میں نزول فرمایا تھا اس میں سیاہ اور سفید اور سرخ نشانات تھے یہاں سے چل کر آپ ایک گھاٹی پر ٹھہرے عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا آپس میں ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اول نصف شب میں عباد اور آخر نصف شب میں عمار جاگیں اس کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تو سو گئے اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی ایک کافر نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے پاسبان ہیں ایک تیر مارا جو ٹھیک نشانے پر پہنچا مگر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے رگ و ریشے میں معبود حقیقی کی عبودیت اور بندگی سرایت کر چکی تھی اور سرتاپا مولائے حقیقی کی محبت میں سرشار تھے اور ایمان و احسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی تیر و سنان کب ان کی عبادت میں مخل ہو سکتا تھا برابر اسی طرح نماز میں مشغول رہے اور تیر نکال کر پھینک دیا اس کافر نے ایک دوسرا تیر مارا انہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی اس نے تیسرا تیر مارا اب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن کمین گا سے حملہ نہ کر دے اور جس غرض سے رسول اللہ نے ہم کو یہاں متعین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہو جائے اس لیے نماز کو پورا کیا اور نماز پوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہ اٹھو زخمی ہو گیا ہوں دشمن ان کو جگاتے دیکھ کر فرار ہو گیا عمار بن یاسر بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہ جسم سے خون جاری ہے کہا سبحان اللہ تم نے مجھ کو پہلے ہی تیر میں کیوں نہ جگایا کہا میں ایک صورت پڑھ رہا تھا اس کو قطع کرنا اچھا نہ معلوم ہوا جب پیدر پہ تیر لگے تب میں نے نماز پوری کی اور تم کو جگایا خدا کی قسم اگر رسول کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی غزبۂ بدر معاہد شابان چار ہجری غزبۂ ذات الرقا سے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم رہے بہت سے واپسی کے وقت چونکہ ابو سفیان سے وعدہ ہو چکا تھا کہ سالے آئندہ بدر میں لڑائی ہوگی اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو صحابہ کو لے کر اپنے ہمراہ مائع شابان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر پہنچ کر آٹھ روز تک ابو سفیان کا انتظار فرمایا ابو سفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مر زہران تک پہنچا لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہہ کر واپس ہوا کہ یہ سال قید اور گرانی کا ہے جنگ و جدال کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ روز کے انتظار کے بعد جب مقابلے سے نا امید ہوئے تو بلا جدال و قتال مدینہ واپس ہوئے ابو سفیان اگرچہ عہد سے واپسی کے وقت یہ کہہ گیا تھا کہ سال آئندہ پھر بدر پر لڑائی ہوگی مگر اندر سے ابو سفیان کا دل مرعوب تھا دل سے یہ چاہتا تھا کہ حضور پرنور بھی بدر پر نہ آئیں تاکہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو اور الزام مسلمانوں پر رہے نوائم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جا رہا تھا اس کو مال دینا منظور کیا کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ مشہور کرے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ قریش کے مقابلے کے لیے نہ نکلو ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قسم کی خبریں مشہور ہوں گی تو مسلمان خوف زدہ ہو جائیں گے اور جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے جس کو آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں سنتے ہی مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور اضافہ ہو گیا اور حسبن اللہ ون عمل وکیل پڑھتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہو گئے اور حسب وعدہ بدر پہنچے وہاں ایک بڑا بازار لگتا تھا تین روز رہ کر تجارت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیر و برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی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 وکو حسمکی کلبو میم شوشوتو سب وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں لہذا ان سے ڈرتے رہنا تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی غزل نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابے رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو متفر کا سنچار ہجری اسی سال ماہ شابان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اسی سال ماہ جماعت الولہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کا چھ سال کی عمر میں انتقال ہوا اسی سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اسی سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور اسی سال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں مجھ کو ان کے پڑھنے پر اطمینان نہیں مشہور قول کی بنا پر حجاب یعنی پردے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا